إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضيل له ومن يبذل فلا عدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم محيمون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 مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله ناء آخر فألقياه في العذاب الشريد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضرار بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض حاضرین جمعہ عن پردہ نشین ماؤ بہنوں خود بہ مصنوعہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے فلاور کی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی واقع زمین اور آسمانوں کے برابر ہیں وہ عیدمین وہ جنت کے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے حسائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی بخشش اس کی مغفرت کی جانب سبقت کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور پھر جنت جیسے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتقیوں کے لیے تیار کیا ہے اور وہ جنت جس کی وسعتیں ان کشادگیاں زمین اور آسمانوں کے برابر ہیں تو زمین اور آسمانوں کی برابر وسعتیں رکھنے والی جنت کی طرف آگے بڑھنے کی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو اور آمال میں جلدی کرو اس آیت کے مفہوم کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں ادا کرنا چاہیں رب کی مغفرت کے مستحق ہم کب تہریں گے جب ہم صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تب ہم رب کی بخشش اور مغفرت کے مستحق تیریں گے اور رب کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق تب تیریں گے جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی شرط رکھی ہے ایمان اور عمل صالح میں اگر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دکھائیں گے اور زندگی کو نیک امال میں گزاریں گے تو ہم اس جنت کے مستحق تیریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے رکھا بڑھنا ہے عملی زندگی میں تمہیں ایک دوسرے سے سبقت کرنا ہے عمل میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کسی بھی قسم کی سستی اور کسی بھی قسم کی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے نبوت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو میں مختلف کے لوگوں نے کمال کرنے میں جلدی کرو جلدی جلدی نے کیا کر لو جلدی جلدی عمالے صالحہ کر لو قبل تاریخ ہوں گے یعنی جس طرح سے رات کا آنے والا ہر حصہ ہوئے حصے کے مقابلے میں زیادہ تاریخ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اللہ کن بھی فرما رہے ایسے کتنے آئیں گے جن میں سے ہر آنے والا کتنا گزرے ہوئے فتنے سے زیادہ علمناک خطرناک اور تاریخ ہوگا ایسے کتنے آنے سے پہلے نیکامال کر لو آپ نے کہا ایسے کتنے کہ جس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہو کر کرے گا صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور آدمی شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا یعنی حالات اس قدر بدل جائیں گے ماحول اس قدر ہو جائے گا ایمان اور ایمان اور عمل والوں کے لیے قدم قدم پر اس قدر مشکلے اور ہوں گی کس کا دین لٹ لٹ جائے جائے کس کا ایمان جائے, کون لائے اپنی مسائل ایمان کو گوا دے یہ کہا نہیں جا سکتا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ کتنے جو دین و ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہوں گے یہ کتنے کس وجہ سے ہوں گے آپ نے فرمایا یہ دن وہ دینا دن میں دنیا آدمی یعنی مادہ پرستی کا غلبہ مادہ پرستی کا دور اور دنیاوی مال و مطاح کے عرصہ لالچ کا ایسا دور آئے گا جہاں دین و ایمان کی اقدار کی کوئی قیمت نہ ہوگی جہاں امال صالحہ کی کوئی قیمت نہ ہوگی اور آدمی بس دنیا ہی کا ہو کر رہے گا اس کا مدمہ نظر اس کا مقصود نظر دنیا ہی ہوگی اور وہ دنیا کی حقیقی متا حاصل کرنے کے لیے ایمان جیسی قیمتی متا کا سودا کرنے اور بیچنے میں بھی تمل نہیں کرے گا تو اللہ فرمائے امن کے ایام آفیت کے ایام جبکہ ہم فتنوں میں مبتلا نہ ہو امن کے ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج جس قدر عمل ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے کل آنے والا دن کل آنے والا زمانہ کل آنے والا ہفتہ کل آنے والا مہینہ اور سال کیا حادثات کو لے کر آئے گا کن آفات کو لے کر آئے گا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے امل کرنا چاہتے ہو تو آج ہی کر لو کل کریں گے آئندہ سال کریں گے آئندہ سال نیک بن جائیں گے آئندہ سال متفی بن جائیں گے یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے شیطان کا یہ فرض ہے شیطان کی یہ چال ہے انسان کو نیک امان اور دین و عمل سے ایمان و عمل سے دور رکھنے کے لیے، وہ مستقبل کی شیطان کا بہت بڑا حربہ اور شیطان کی بہت بڑی چال ہے مشہور زبیر علیہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ہم نے شکایت کی ہم نے شکایت کی انس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی ہو گئی. شکونا مالک نے یوسفا نہیں ہزاروں نہیں اور اگر ہم مرخین کی بات کو صحیح تسلیم کر لیں تاریخی روایات کو تو ایک لاکھ علماء کا قاتل ایسا حجاج بن یوسف تو کہتے ہیں بن عادی ہم حجاج, ہم بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ہم نے شکایت کی نفسی لا اللہ بعدہ شر من کہا کہ لوگوں تمہارے لیے ایسے حالات میں صبر کے علاوہ کوئی سارا نہیں صبر کیے جاؤ عمل کیے جاؤ اس لیے کہ لا زمان والذی من ازداد کی قسم کے میں میری جان ہے من صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات حضرت میں اپنی جانی سے نہیں کہہ رہا ہوں میں نے تمہارے نبی کو کہتے یعنی وسلم میں نے آپ کی زبان یہ بات سنی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بد سے پتھر ہوگا جس کا تقاضا یہ محکمہ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو آج سدھر جائیں اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو آج بن جائیں اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو آج بن جائیں کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل کی کوئی گارنٹی نہیں کل کی کوئی ضمانت نہیں کل کا دن ہماری زندگی میں آئے گا کی نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں سامان آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے یہ مقصد زندگی ہے ہمیں پیدا کیا, کیا گیا ہے رب کی بندگی کے لیے رب کی عبادت کے لیے اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد تکلیف بتاتے میں فرمایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حاد پیدا کی زندگی اور موت بنائی کس لیے احسن تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حسن عمل کو دیکھنے کے لیے ہمارے جذبۂ عمل کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کس قدر عمل کرتا ہے بڑا خوش بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص بڑا نیک وقت ہے وہ شخص جو اس زندگی کو جو چالیس سالہ پچاس سالہ ساٹھ سالہ زندگی ہے اس زندگی کو آمالہ میں گزار دے بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کی ساتھ رب کی ساتھ اور بندگی میں گزرتی ہوں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی زندگی اس زندگی کو قربان کرتا ہے آخرت کی اس ابدی اور دائمی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ فرما سے میری شریف کی روایت ہے خیر ممتا سب سے بہتر وہ شخص ہے لوگوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو لمبی زندگی پائے اور لمبی زندگی حسن عمل کے ساتھ پائے عمل عملات کے ساتھ پائے زندگی پوری اس نے نیکیاں کی ہیں زندگی پوری اس نے جو ہے نیک امان میں گزاری ہے ایسا شخص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خوش نصیب ہے بھائیو عمل بھائی یاخرت کے سفر کا ساتھی ہے آخرت کا سفر, جو بڑا ہی سفر ہے جس کے آنکھوں کی نیند جو اچھن جاتی ہے یہ آخرت کا, سفر اس سفر کا اگر کوئی ساتھی ہے یہی عمل ہے آخرت کے سفر کا ساتھی آرام برس کے سفر کا ساتھی اور قبر کی دنیا کا ساتھی ہے اس شخص کا یہ سفر آخر بہت ہی پر امن ہوگا پر امن ہوگا جس کے ساتھ سفر میں عمل کا ساتھی ہو اور جس کے ساتھ عمل کا یہ ساتھی نہ ہو وہ اس سفر کی ساخوں میں تنائی محسوس کرے گا اور اس قدر روئے گا پشتائے گا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت اللہ عنہ راوی ہیں المیت کے گھر کے والے جاتے قبرستان تک وہ اس کا مال جاتا ہے سرمایا جاتا ہے اور اس کا سب سے قیمتی سرمایہ تو اس کی اپنی اولاد ہے اس کے گھر والے ساتھ جاتے ہیں قبرستان تک اس کی اولاد جاتی ہے قبرستان تک اور آپ فرما دیں تیسری چیز عمل اس کا بھی جاتا کام پہلی دو چیزیں قبرستان سے واپس لوٹ جاتے ہیں اولاد باپ کو مٹی میں ملا کے لوٹ جاتی ہے سرمایہ لوٹ جاتا ہے دولت واپس ہو جاتی ہے اور جو چیز باتیں رہ جاتی ہے وہ کیا ہے امل و حمل امل مافی کے سفر کر ساتی ہے جو قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کی وحشتنا تنہائی میں آدمی کے لیے سکون فراہم کرے گا سکون کا باعث ہوگا قبر میں مومن, بندہ مومن تنہا رہے گا اس تنہائی میں آئے گا اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوگا خوبصورت نوجوان جس کا لباس عمدہ اور جس سے خوشبو آ رہی ہوگی خوشبو مہ رہی ہوگی یہ کہے گا تو کون ہے بندے مومن پوچھے گا تو خوشخبری کے, کے لیے میں تیرے ساتھ آیا ہوں بندے مومن خوش ہو جائے گا تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا راحت محسوس کرے گا چین محسوس کرے گا اور اس کے بالمقابل اگر بند ہے مومن نے ہوگا، برائیاں لے کر گیا ہوگا یہی برائیاں شکل میں آئیں گی کری اور بدبودار بدبو بدبو کی بدبو والا ایک شخص آئے گا جس کی حیث جس کی ماہیت جس کی شکل جس کی صورت بڑیانک نہ ہوگی پریشان ہو جائے گا کون ہے تو کی کی مزید تو ڈرا تو رہا وہ گناہ تیرے تیرے آج میری شکل میں تیرے سامنے آئے ہیں محترم بھائیوں قبر کے اس مرحلے کے آنے سے پہلے آخرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے موت کی منزل میں داخل ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے لینی چاہیے اور نی میں سی بھی جو ہے ہمیں گوارا نہیں کرنا چاہیے نیتی ہو نیتی میں جلدی کرنے چاہیے ہمارے نبی نے صلوات اللہ و و آلی. ہمیں درج دیا اثر کی نماز پڑھائی ایک مرتبہ اثر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً اٹھے آپ کا معمول تھا نماز پڑھانے کے بعد بیٹھا کرتے تھے کچھ دیر ذکر و دیرکار کرتے اس کے بعد گھر جایا کرتے سلام پھیرے سلام پھر کر فارغ ہوئے اور سیدھے لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے امہات المدین کے حجرات میں گئے اپنے گھر گئے صحابہ حیران رہ گئے خلاف معمول آپ نے کام کیا کیا سبب ہے کہ نماز کے فورم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوراخ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لگ کے آپ سسم پھر واپس آئے اور صحابہ کرام رام رضمان اللہ علی یعنی اجمعین کے حیرت زدہ ان شہروں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں حیرت زدہ ہونے کی ضرورت بات دراصل یہ ہے مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ چاندی رکھی ہوئی نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں چاندی رکھی ہوئی ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ چاندی میرے گھر میں رہے اور ایک روایت میں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ چاندی پر ایک شراب بھی گزرے اس لیے جیسے مجھے خیال آیا میں فورا اٹھ کے گیا اور جا کے اس کو تقسیم کر کے آ رہا ہوں غریبوں میں گریبوں محتاجوں ضرورت مندوں کو دے کے آ دیکھو ہمارے نبی نے بہت بڑا سبب دیا ہم اذکار کر کے بھی جا سکتے تھے آپ جو اذکار نماز پاس کے اذکار ہیں وہ پڑھ کر بھی جا سکتے پانچ دس منٹ کا وقفہ ہے لیکن آپ اپنی امت کو سبب دینا چاہ رہے تھے درد دینا چاہ رہے تھے نیکی کا ارادہ ہو نیکی کا ارادہ جیسے ہو نیکی کا گبرو نیکی میں تاخیر مت کرو دی مت کرو نہیں معلوم کہ آگے کیا رکاوٹ رہتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ علی ہیں کہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو صدقت اعظم اجرم عند اللہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس سب سے عظیم صدقہ کو اتا ہے اور سب سے زیادہ عجر و سواب و صدقہ کو اتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق و انت صحیح شہیح آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ ہو ہے کہ جو تم صحت اور تندرستی کی حالت میں کرو اس حالت میں کرو شہیح تمہارے دل میں مال کی محبت ہو مال کی چاہت ہے ایسے وقت پہ صدقہ کرو چاہیے ایسے وقت صدقہ کرنا جب تمہیں مالدار بننے کی امید رہتی ہے مالدار بننا چاہتے ہو فخروں کا کیسے ڈرتے ہو ڈر رہے ہوتے ہو ایسے وقت مال نکالنا بڑی عزیمت کی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسے وقت صدقہ کرنا ہی افضل صدقہ ہے آپ نے فرمایا کہا کہ صدقہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اس میں اتنی دیری مت کرو کہ اذا بلغت الحلقوم کل کر کریں گے پرسوں کریں گے آئندہ سال کریں گے کہتے کہتے کہتے موت کی دہلیج پہ پہنچ جاؤ مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو بلا کر نسیحت کرو نصیحت کر رہے ہو لفلان ان کا جاؤ لفلان ان اللہ کے نیبی فرماتے وقت کا نف الن آپ فرماتے ہیں کرنا ہو ابھی صحت و تندرستی کے ایام میں کر گزرو ماسک کا انتظار نہ کرو ورنہ اگر کل موت آ جائے گی بستر ماسک پر رہو گے تم مرض الموت میں رہو گے تم اور اپنے بچوں کو بلا کر روسیت کرو گے اتنا مال فلاں مدرسے کو اتنا مال فلاں مسجد کو اتنا مال فلاں غریب کو اتنا مال فلاں یسیم کو اللہ جہری کہہ رہے ہیں اس وقت مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ اتنا مال فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے اس لیے کہ وہ فلاں کا ہو چکا ہے تمہارے کہنے سے پہلے ہو چکا ہے کیا مطلب دیکھیں حکم یہ ہے کہ آدمی مرض الموت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے بیماری کی حالت میں جب ہوتا ہے موت کے قریب آ آگر, اگر وہ سبقا کرنے کی وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت زیادہ سے زیادہ ایک سلس مال میں جو ہے وسیع کرنے کا آتا ہے کسی کے بعد نو ہزار ہے مثلاً نو ہزار روپے اس کا سرمایا ہے مرض الموت میں وسیعت کرنا چاہ رہا ہے موت سے پہلے اس کی اس کو صرف تیس ہزار میں وسیعت کرنے کا ہے ون تھرڈ میں مال میں کرنے کہا تھے. باقی جو دو تہائی مال ہے ساٹھ ہزار یہ ساٹھ ہزار اس کے والن کے. کے, کے ہو گئے اس کے بچوں کے اس کے, کے, اس کے جو بھی رشتے دار ہیں یہ والین کے ہو گئے اس لیے اللہ کے یہ بھی کہہ رہے کہ صدقہ کرنا ابھی تو صحت اور تندرستی کی حالت میں تو آدمی جب اچھا ہوتا ہے صحت وہ اپنا پورا مال بھی صدقہ کرنا چاہے کر سکتا ہے رکاوٹ نہیں پورا سرمایہ اپنی پوری دولت پوری جائنت اللہ کے راستے میں دینا چاہے دے سکتا ہے نہ اولاد رکاوٹ بن سکتی ہے نہ بیوی نہ کوئی اور رشتے دار صحت اور تندرستی کے حالت میں ہم اتنا سرکہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن وہی مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد حق نہیں رہے گا اس لیے اللہ کا بھی کہہ رہے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کے حالت میں کر دو ایسا نہ ہو کہ تم مرض الموت میں مبتلا ہو جاؤ اور اس وقت جو ہے یہ وسیعت کرو کہ فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا جبکہ وہ تمہارے رشتے داروں کا حق ہو چکا ہے تمہیں اس میں وسیعت کرنے کا حق نہیں بھائیو حضرات صحابہ کرام عزمان اللہ علی مجمعین کا جذبۂ عمل ملاحظہ کریں صحابہ کرام رضمان اللہ علی مجمعین نیکی کے کاموں میں کس قدر آگے بڑھنے والے نیکی کا کوئی موقع آج سے جانے نہیں دیا کرتے تھے حضرت بن اقبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل جز کہ لوگوں صدقہ کرو پرانی مجید میں وحی الہی نے مسلمانوں کا صدقے کا حکم دیا لوگوں صدقہ کرو تو حضرت بن اقبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں تھا سرمایہ نہیں تھا دولت نہ تھی آپ مذہبی کے آغاز ہی میں بار بار صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا جبکہ ابھی مسلمانوں کے پاس دولت نہیں آئی تھی بن نمبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کے اس حکم کی تعمیر کرنے کے لیے ہم لوگ سو سویرے جایا کرتے تھے اور بازار میں مزدوروں کی طرح اپنی سیٹ پر موٹے اٹھا کر موٹے ڈھویا کرتے تھے اور اس کی اجرت لا کر سکتا کیا کرتے تھے اللہ حوالدبر. یہ جذبے عمل بازار جانے کی سے بچوں کو کھلائیں گے بیوی کو کلائیں گے یہ سامنے مقصد ہے دوسرا مقصد ہے کہ جو کمائی ہو رہی ہے اس کو اللہ کے راستے میں کر رہے تھے خلی شریف کی روایت ہے حضرت رضی اللہ حضرت ایک حدیث روایت کی جس میں آپ نے غلام کی فضیلت بتائی کہا کہ وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہو جس کی ملکیت میں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی کہا ایسا غلام نصیب ہے وہ جنتی ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالی کا حق بھی ادا کرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو غلام کی فضیلت پر, پر اتنا رشک آتا ہے وہ کہتے ہیں نصیب کی جس کے ہاتھ میں میری, جان اللہ وبر میری جان ہے اگر میرے غلام ہونے کی صورت میں والدہ کی اصاحت واری کے حق شن جانے کا خوف نہ ہوتا میرے غلام ہونے کی صورت میں جہاد سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ سمنا کرتا کہ میں کاش میں غلام ہو کر مرتا اپنے آقا کا فرما برداشت اور اپنے رب کا فرما برداد. یعنی آدمی جب غلام ہوتا ہے غلام وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد کو نہیں جا سکتا اس لیے غلاموں پر جہاد فرض نہیں ہے اسی لیے غلام کے لیے اپنی ماں کی اطاعت سے زیادہ اپنے آقا کی اطاعت ضروری ہے غلام کے لیے اس لیے ابو رضی اللہ کہ کہ اگر میں غلام ہو جاؤں تو ماں کی اشاعت نہیں کر سکوں گا جہاد کے لیے نہیں جا سکوں گا آج کے لیے نہیں جا سکوں گا ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میری آر کو یہ سمجھنا ہے کہ کاش میں غلام ہو کے مرتا ہوں یہ دیکھو سامنے کا جذبہ عمل دیکھو حصول جنت کی جستجو دیکھو جنت کو حاصل کرنے کی طرف دیکھو جنت کو حاصل کرنے کا ولولہ دیکھو غلامی جسے ہمیشہ سے ضلعت کے طور پر دیکھا گیا جنت اگر مل رہی ہے تو دنیا کی یہ ضلعت بھی گوا ہے جنت اگر مل رہی ہے تو دنیا دنیا میں عزت جا نہ ملے نہ ملے اگر جنت مل رہی ہے تو غلامی کا تو ہم اپنے گردن میں جو ڈالنے کے لیے تیار ہیں یہ جذبۂ امن حضرات صاحب اکرام اللہ کا سنن میں سوائے آئی ہے کہ صحابی ان کا مکان بہت دور تھا بہت دور تھا مسجد اور اتنی دور کی جگہ سے پیدل چل کر آیا کرتے تھے نمازوں کے لیے وقت نمازوں کے اور سبحان اللہ اتنی دور سے آنے کے باوجود کسی نماز میں پیچھے نہیں رہتے تھے ہر نماز میں سفید اول ٹھیک جائے کرتے تھے ان کی حالت پہ خود صاحبہ کو رحمایا کا نصیحت صاحبہ نے مشورہ دیا بھائی اچھا ہوگا تو آپ ایک سواری خرید لیتے ہیں نمازوں کو آنے کے لیے وہ کہنے لگے نہ میں سواری خریدنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد نموی کے بازو رہے پسند نہیں کہ بازو ہے صلیم تک میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اکثر مسجد کے بازو ہے کیونکہ وہ موموہ ایسی باتیں منافع ہی کہا کرتے تھے نبی وسلم تک بات پہنچ گئی آپ نے بلایا ان کو بلا کر پوچھا ایسے تم نے کیوں کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو رہے گا اللہ کے نبی بات دراصل یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور دور رہے تاکہ میں جو ہر نماز کے لیے پیدل چل کر آیا کرتا ہوں پھر پیدل جایا کرتا ہوں قدم قدم پر میرے لیے نیکیاں لکھی جائیں قدم قدم پر میرے گناہ معاف ہو یعنی جو فضیلت آپ نے بتائی ہے کوئی بھی بندہ مومن وضو کرتا ہے وضو کر کے مسجد کی جانب قدم بڑھاتا ہے ایک ایک قدم پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف ہوتی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کا جذبہ دیکھو کہ سبحان اللہ اتنی دور سے اور سواری بھی گا نہیں کہا کہ میں فیضل چل کر آؤں گا فیضل جاؤں گا اور زندگی بھر پورے میں اسی کی پابندی کرتے رہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین کا جذبہ عمل ہے آپ نے خیبر کے موقع پر فرمایا غدن خبر میں یہ اطلاع تھا اس نے نائن نامی پتہ نہیں ہو رہا تھا آپ نے کہا کہ کل کے دن کا صبح میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوا اللہ کے نبی ترسم نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ کل صبح جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا جائے گا وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی ضمانت اور گارنٹی اللہ کے نبی نے دیے صحابہ کہتے ہیں وہ رات کیسی گزری صحابہ کو نیند نہیں آئی سفر میں ہے جہاد میں ہے اور آپ جانتے ہیں مہانی جہاد میں انسان کیسے تھکتا ہے تھکے مانگے رہنے کے باوجود اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جس شام اللہ کے نبی نے اعلان کیا اس کے بعد کی جو رات آئی کسی صحابی کو نیند نہیں آئی سارے صحابہ نے رات جاگ کر گزاری ہر کوئی منتظر ہے کہ کاش کے گھن جھنڈا کل وہ میرے ہاتھ میں دیا جائے میرے ہاتھ میں دیا جائے حضرت عمر فرماتے زندگی میں میں نے کبھی کسی عہدے کی تمنا نہیں کی اگر کسی دن میں نے تمنا کی تھی تو یہی رات تھی جب میں نے عہدے کی تمنا کی تھی کیونکہ ظاہر باد ہے فوج کا جنرل اور فوج کا کمانڈر بنا رہے تھے لاکھ جھنڈا دینے کا مطلب یہ کہ وہ کمانڈر ہوگا حضرت عمر زندگی میں کبھی میں نے عہدے کی تمنا نہ کی تمنا کی تو اس وقت کی جس وقت اللہ کے نبی نے ایک یعنی دی اور زمانہ دی تھی کہ میں جس کے ہاتھ پہ جھنڈا سماؤں گا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں خوش شدیش حضرت علی نبی طالب رضی اللہ عنہ ہوتے صبح ہوئی آپ نے کہا سارے ساروں منتظر تھے کہ کس کا نام پکارا جائے گا آپ نے کہا علی کہا کہ علی کہا ہے بتایا گیا کہ اللہ کے بھی انہیں آشوب چشم لاحت ہے ان کی آنکھیں بیمار آنکھوں میں مور دے آپ سے رسم نے کہا بلاؤ انہیں بلایا گیا آپ سے رسم نے اپنا لوہا مبارک لگایا آنکھیں ہو گئی اور جھنڈا دیا جھنڈا دے کے کہا کہ جاؤ حملہ کرو اور آپ یہ بھی وسیع کر دی حملہ کرنے سے پہلے دعوت دینا تو کہنا یہ ہے حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین کا جذب عمل ہے کوئی بھی نیکی کا موقع ہو بے چین رہتے پر. بے مسترم رہتے مصرم رہتے اور ان میں سے حریف یہ چاہتا کہ ہم کریں ہم کریں محترم بھائیوں آج ہمارے سامنے نیکی کے کتنے موقع آتے ہیں ہم ضائع کرتے ہیں نیکیوں سے جیسے کہ ہم بے نیاب ہوں جذب عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے نیکیوں میں منافع کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کسی کو صحیح مشورہ دے دینا بہت بڑی نیکی کسی کا بوجھ اٹھا دینا بہت بڑی نیکی کسی آپ کسی صحیح سفر کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے کسی مجبور اور بوڑھے کو دیکھ کر کھڑا ہوا ہے اٹھ کر اس کو جگہ دے دینا بہت بڑی نیکی ہمارا پاس ہی پریشان ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے اس کے گھر جا کر تسلی کے دو بال بول دینا بہت بڑی نیکی کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا بہت بڑی نے اسی مناسب سے کسی یسیم کو ایک کپڑے پہنا دینا بہت بڑی نیکی ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمیں یہ نویز سناتا ہے یہ خوشخبری سناتا ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک خواہشہ جنت میں چلی گئی یہ ہمارا ایسا پیارا مذہب ہے اور ہمارا مذہب وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ اور ٹہنی تو راستے سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی تھی لوگوں کی تکلیف کا خیال کر کے شخص نے اس کے کو کاٹ دیا اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اسے جنت مل گئی کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے کسی کو بھلائی کا حکم دینا بہت بڑی نیکی کسی کو کسی غلط کام سے روک دینا بہت بڑی نیکی ہے کسی کی کے رہنمائی کر دینا بہت بڑی نیکی ہے کسی کے حق میں کوئی اچھی سفارش کر دینا کسی کے پاس بہت بڑی نیکی ہے ندی کے ایسے کتنے مواقع ہیں جنہیں ہم ضائع کرتے ہیں مومن سابقیا ہوتا ہے کافر منا الخیر ہوتا ہے مومن نبتا الخیر ہوتا ہے مومن خیر کی چابی ہے وہ جہاں ہوتا ہے خیر کے دروازے کھلتے ہیں اور کافر منا خیر ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو غنیمت جانے آپ نے فرمایا کہ مزیر شریف کی روایت ہے اغزانم خمسن قبل خمسن کہا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو آپ نے فرمایا حیات کا قبل موت ماتانے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو جب تک زندگی یہ عمل کیے جاؤ شبابہ قبل حمومت بڑھا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو جوانی کی سرانائی اور طاقت میں اس قدر عمل کر سکتے ہو کر دو کل بڑھاتے پہ امید نہ رکھو نہیں معلوم یہ بڑھاپا کتنے امراض لے کر آئے گا کتنی برائیاں لے کر آئے گا کتنی بیماریاں لے کر آئے گا کتنی پریشانیاں لے کر آئے گا تم عمل کرنا چاہو گے کرنا پاؤ گے وہ صحیح تک اب لم دب لم دے بیماری سے پہلے بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کے ایام کو غنی سمجھ لو تندرستی کے ایام کے منٹ منٹ اور سگن سگن کی قیمت کر لو اور نیک عمل کیے جاؤ وہ کا قبل شوبلے اور مصروفیت کے آنے سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھ لو جو بھی خالی وقت ہے اسے اللہ کی طرح اور بندگی میں لگاؤ نیکیوں میں لگاؤ قبل اس کے, کے ایسی مصروفیت آئے تم نیکیاں کرنا چاہتے ہو مگر تمہیں نیکی کرنے کی فرصت نہ مل رہی ہو کا قبل فقر اور پانچویں چیز یہ ہے فکر واقع آنے سے پہلے غربت آنے سے پہلے قبل اس کے کہ غربت آپ کے دروازے پر دستک دے جب تک مار داری ہے سرمایہ داری ہے اس مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکیوں کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو اللہ اور فرماتے ہیں آگر اللہ آگر اللہ ہونا آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے کل قیامت کے روز اللہ کے پاس کوئی عزر نہ ہوگا جس کو اللہ نے ساٹھ سال کی زندگی, دی ہو. ساتھ ساتھ کی زندگی جس کو اللہ نے دے دی ہو وہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے کوئی بہانا کوئی عزر پیش نہیں کر سکتا اللہ اس سے کہے گا میں نے ساٹھ سال کی زندگی دی زندگی دی. اس کی نہیں, کی. نہیں،, نہیں خود کو بنایا نہیں آج میرے پاس تیرے لیے کوئی عذر نہیں کوئی بہانا نہیں محترم بھائیو، زندگی کی ایک ایک لمحے کی قدر کرے نیکی اور خیر کے میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے اس آج کا یہی مطلب ہے ساروا الى مغفرة من ربكم وجنة الارض والسماوات والاجبرو دو الله يركي تخصيص والمافي کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی زمین اور آسمانوں کے برابر ہیں رب العالمین سے دعا ہے رق کو کو العال ایک ایک فرمائے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی میں بندگی میں توفی سطح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں لاہو لہیب میں لہویات میں بے کے کاموں میں کھیل تماشوں میں اپنی زندگی کے قیمت یا اوقات کو ضائع کرنے سے بچائے آمین اور ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے شہر کے دو علاقے دو اہم علاقے ایسے ہیں جہاں آج تک کوئی مسجد اہل حدیث نہیں تھی ایک تو میجیسٹک کا علاقہ ہے اور ایک سٹی مارکیٹ کا علاقہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ سٹی مارکیٹ میں مسجد کے لیے زمین خرید لی گئی ہے اتنا اہم علاقہ آج تک مسجد نہ تھی مسجد ابراہیم کے نام سے شاید اس سے پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے کہ زمین خرید لی گئی ہے میں آپ تمام نام سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں حضرات خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کار خیر میں آپ آگے بڑھے ہمارے شہر میں آج 10 دس پندرہ سال خبر دیکھیں پندرہ سال پہلے دیکھتے ہیں جو آج اللہ کا شکر ہے بیس اور بیس سے زائد مسجدیں مسجدوں کا چا بجا پناہ اس بات کی علامت ہے کی کتاب و دعوت پھیل رہی ہے ہماری ہم مسجد کی دعوت اسی قدر عام گی محبت کا پیغام اور آفات کا اسی قدر خاطمہ ہوگا اس لیے اتنی مسجدیں جو بنی ہیں آپ جیسے خیر کے تعاون سے ہی بنی ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس مسجد نئی مسجد مسجدیں یعنی تعاون کرتے رہ رب العالمین آپ کے انصاف کو قبول فرمائے